<تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره به من شرور ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يعد الله فلا مغل له ومن يجده فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا وهو أخذه لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشرطان الذين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قذب عليكم واسموا يعملوا وما قذب عليهم لم يقبلكون عنكم رقم لاہی مربخلی محسن بھائی اور دوستوں رمضان کے مہینے میں رمضان کے سلسلے کے بیانات ہیں پہلے بیانات اس سلسلے میں ہوئے ہیں کہ رمضان کے نتیجے میں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ مومنین کو دو باتیں حاصل ہوں ایک تقوی اور ایک فرقانیر فرقانیر کی تفصیلی بعض میں کر لی کو ایک نور ہے جو دل میں آتا ہے ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو حق اور بادل میں تمیز نصیف پرماتا ہے اور وہ قرآن کی برکت سے ہے اس پر تصویر بات ہو گئی وہ قرآن کی مشغولیت سے ہے اور تراویح میں بصورت ختم قرآن سننے کے اللہ تاثت کرنے کے قرآن پاک کے معنی کسی مائر استاد کی نگرانی میں سیکھنے میں یہ قرآن پاک کی مشغولیت ہے جو رمضان کے ساتھ ساتھ نفرت رکھتی ہے اور دوسری بات مومنین کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ اندر تقویٰ ہو تقوا پیدا ہوگا روزے کے نتیجے سے اور خرقانیت پیدا ہوگی قرآن کے نتیجے سے اب تکوا جو ہے وہ ایک روزہ ادا ہے ایک روزہ قبول ہے ہر عمل کے بارے میں اصول ہے کہ عمل کی ادائیگی اور چیز ہے اور عمل کی قبولیت اور چیز ہے ادائیگی کو کہتے آدمی نے عمل کر لیا پورا ہوگا آپ نے سکا دکاندار کی طرف پھینکا نوٹ کو دیا اور کا چیز مجھے کہ عمل کے ادائیگی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ادا کر دیا دکاندار نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ سکا کھوٹا ہے نوٹ جیلی ہے ادا تو ہو گیا تھا اس پر ملا کچھ بھی نہیں عمل کا ادا ہونا یہی صورت ہے عمل ادا ہو عمل جو تو عمل کا فائدہ تب ہوتا ہے جب عمل قبول ہو جائے اور عمل قبول ہوتا ہے تب قبول ہوتا ہے جب عمل کی قبولیت کی شرائط پوری ہو جائیں تو ایسا ہی وہ جو قبول ہو جائے اس کے نتیجے میں باطن میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے جسے تقویٰ کی قوت کہتے ہیں تکوا کی قوت ہے اس کی وجہ سادگی کے لیے برائی سے رکنا آسان نیکی پر آسان نیکی کو چھوڑنا مشکل برائی کو کرنا مشکل اور ہر وقت دھیان لگا رہنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہی ہے میرے سمجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے یہ دل میں ایک دھیان لگا رہنا یہ تقوا کی کیفیت ہے یہ ہوگی روزے کے نتیجے پیدا ہوگی اور فرقانیت کی کیفیت جو ہے وہ قرآن میں مشغولی بصورت تلاوت بصورت تراوی اپنے قرآن اور بصورت قرآن کے معنی استادوں سے کے پاس بیٹھ کر سیکھنے اب روزے کے قبول کی شرائط ہے کہ روزہ صرف جو ہے کھانے پینے اور خاص نب کو رکنے کا نام روزہ نہیں ہے تو روزے کا ڈھانچہ ہے اس کے بغیر تو روزہ ہے ہی نہیں ہے اس کے بعد روزہ جو ہے وہ صرف منہ پر روزہ نہیں فرض ہوا کہ اس کو بند کر لیا جائے یا پشاب کے پر روزہ فرض نہیں کہ اس کو روکا جائے بلکہ روزہ سارے آزاد جوارے کا روزہ ہے آن کا روزہ ہے کان کا روزہ ہے زبان کا روزہ ہے دل کا روزہ ہے دماغ کا روزہ ہے روح کا روزہ ہے اور انسان کے اندر جو خاص الگ ہے الگ اللہ والا راز صرف خاص کا روزہ ہے کانوں کا روزہ کان غلط بات سنے نہیں جھوٹ غیبت چگلی اس کو نہ سنے غریب اور انسان کے روزے نے اپنا الباد انتظر کیا کہ کہ آپ کو کوئی تیرے پاس آئے تو اس کو یہ کہنا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہی ہے فلاں کو فلاں کر لے مجھے عموم کیا لہٰذا میں کسی سے بات ہی نہیں کروں جو بات کی زبان کی خطا کا خطرہ جو بات سنی کان سے تو خطا سننے کا خطرہ پھر جس نے کہا کہ تو تو توزے میں آنے والے سے کہہ دینا کہ میں تو بات ہی نہیں کرتی تھی کیونکہ میرا روزہ ہے نظر یہ ایک کہ روزہ دار کے کی ساتھ اگر کوئی جائے کوئی بات کرنا چاہے جھگڑا کرنا چاہے تو آدمی سے کہے کہ دیکھیں میرا روزہ ہے فضول باتوں میں فضول گفتگو میں گادی گلوچ میں زبان کو غفظلہ کرنا جھوٹ ضبط میں اور ریب میں تو غذئی میں غزلہ کرنا زبان کو اس سے گویا روزے کا ڈانچہ ہو گیا تھا کھانا پینے اور خواہش نب سے روکنا وہ ادات ہو گیا لیکن قبول میں ہوا کیونکہ اس آدمی کی زبان روزہ دار نہیں تھی مور بازار تھا جو باندازار فوج بولتے رہے جھوٹ بولتے رہے ریبت بولتے رہے چگلی بولتے رہے بعض آدمی کی عادت ہو گئی جی ہے کہ کسی بات کے بارے میں کوئی منفی بات ہو اس کو فوراً پہنچانا یہ شخصیت کا بہت بڑا لکش ہوتا ہے ہمیشہ کوشش کرے کسی کی منفی بات جب اچھا ضرورت پڑے پسار پہننے کا خطرہ ہو, اس جگہ شریر میں زیادہ تھی ورنہ ہمارا مشورہ اے کے بارے میں باقی سے کے بارے میں یہ جی شخصیز کی کمزوری ہوتے ہے اس آدمی کو بہت نقصان پہنچتا ہے دنیا میں نقصان پہنچتا ہے ایک آدمی میرے پاس آیا نہیں کہا جی مجھے میں سینئر تھا مجھے پروموشن چھوڑ دیا گیا نیوزی کو پروموٹ کیا گیا مجھ پر ظلم ہوا ہے میں آدمی سے کہا کہ یہ آدمی عیبت کہا ہوگا ہے پوچھنا ہے مال کے سامنے لوگ آ کر چیئرمین کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں یہ بھی باتیں کرتا ہے اسی کی باتیں لے جا کر اس کو پہنچا دیتے ہیں وہ یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا اور باقی آگے سبز ہو بھی ہے یہی بھی پرپگڑا کرے جو خلاف دھوئے وہ بھی نہیں کر سکتے لہٰذا اپنے عرصے میں ایس کی اپنی شخصیت کو من بھی مشہور کرایا گیا یہ زبان کی لیے احتیاطی سے چیز زبان کا زبان تو اشد ضرور کے جب آپ کے بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہو تب آپ بولیں وہ ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی اسے کہا کہ وہاں بولنا نہیں بولو گی نہیں تو وہ بولتی نہیں تھی ماں کی اس طرف سنی ہوئی تھی خاص بڑی کوشش کریں کہ بول دا کچھ تو بولنا کچھ بول کوئی بات بات تو کرتا ہے کوئی زبان تو کھولتا ہے کوئی بول تو زبان سے نکلے ہم سارے منتظر ہیں بڑے اس کو اس نے کہا بڑا کہا اس نے ماں کی تصویر یاد کی اس وقت بولنے سے روکا ہوا ہے آخر ایک دن جو ہے تو لوگوں نے بہت مجبور کیا تب بولی اس طرح زبان کھولی اپنے زبان کھولی منہ سے بولی اس نے کہا خاص سے پوچھا اس نے کہا کہ ابھی جان کہ جب تیرا،, تیرا بیٹا مر جائے تو مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دے گی سے کہا گیسے کہ کاور پساد کاورساد خبر کے سر پر بڑی پڑے اس کی باتیں تو اسی کی وجہ سے اس کی باتوں کو خاموش کرایا ہوا کہ جو بولی بس اسی دن سے اس کا دست نکالا ہے بازار کیسے آدمی کی جب زبان نہیں بول ہوتی تو اس کے بہت سارے ایس اس کے آپ نے چھپائے بھی ہوتے ہیں یوں زبان بولے بس سارے ایک ظاہر ہوئے ایک عورت تھی اس کی تین بیٹری تھی تینوں جو تھی وہ زبان سے توتنی تھی درے بڑا چارے سوچ سکا جو بھی تر رشتے کے لیے جب بھی رشتے کے لیے آئے تو بولو گی نہیں اس وقت سب صورت کی باری ایسی ہے اب زبان تو باری جائے تو وہ ڈوگی ہے ٹریٹنے میں کئی اور رشتے کے لیے آئی انہوں نے سمجھایا ہوا تھا کہ بول بنیاد بل پر چپ تھی سارے ہلاک اور جاب دے ہیں ساری باتوں کا اس نے میں مہمان کہا کہ چائے رکھی اور مکھی چائے رکھا مکھی مکھی تو اور پتا چل گیا کہا کہ یہ بچپن آج یہ بولو تو بولو تو آج وہ دوسری کی بھی چل رہی ہوگی اور سے کہا کہ دیکھو کہ دونوں بول پڑی ہے میں نے ماگی نصیب شروع میں نے بولی ہے اور تو تینوں کہ پتا چل گیا ہو جائے زبان سے توڑتی ہے تو سچ بات ہے یہ زبان آدمی کو گھوڑے پہ سوار کرتی ہے اور یہ زبان آدمی کو کڑ ڈے نراتی ہے زبان کا روزہ ہے آنکھ کا روزہ ہے گیر کو نہیں دیکھے گی جب آدمی گیرمارم کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر جذباتی چہانیا کے لیے تو اس کے دل کا نور ختم ہو جاتا دنوں مہینوں ذکر اذکار کیے ہوئے دل کو روشن کیے لوگوں پر یہ بات ساری ہوتی ہے جن لوگوں کو اس ہونا محسوس شروع ہو جاتا ہے قلب میں اللہ کی یاد سے اللہ کے دھیان سے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے جو دھیان اور مراقبہ لگانے سے نور پیدا ہوتا ہے اور اس مشکو کرنے والوں کو کچھ دنوں کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ نور اب ہو کیا ہے اور جیسے جذباتی شیوانیہ کی لہر دوڑتی ہے نظر خطا ہونے سے تو ان کو واضح پر چل جاتا ہے کہ روشنی سے جل کا ختم ہو جیسے تھے ویسے ہو کر رہے تھے. تو یہاں کی خطا سے یہ بات ہوتی کی خطا کہ عیبل سننے والا تو ایسا ہی ہے جیسا غیب ال کرنے والا اور عید کرنے والے کا حال کیا ہے اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ ایوبو ایاقل الحمد میسن کریں قرآن کہتا کہ بھائی کی یوت نہ کرو یا بھائی کی یوت کرنا جو ہے تو اس کا گوشت کھانا ہے بڑے قرآن پاک کو قرآن پاک کے اندر اسلوب بیان ہے اس کا پیٹرن نافذ کریں ایسے خوبصورت انداز ایسے عجیب انداز میں اقبال کو اخبار کو بیان کرنے کہ دس پہلو دس طریقے ہوں تو قرآن گیارہواں طریقہ لاتا ہے دس عجیب بیٹھے ہی ہوں نا اس بات کو بہترین طریقے سے بولنا چاہیے اور پھر قرآن کا تبتروں پر دیکھیں دو سو گیارہ بار طریقہ ہوتا ہے اور سب جگہ چکر کھا جاتی ہیں کہ واقعی اسلو بیان تو یہ ہے خیب ہاتھ کیا تم میں سے اس بات کی پسند آتی ہے کوئی اچھی لگتی ہے اور یہ بات محبوب ہے پیاری ہے آج خیب ہاتھوں کیا اس بات کو پیارا سمجھتے ہیں تم میں سے کوئی یاد نہیں یا کو لا کے کھائے لہ ماہے گوش اپنے بھائی کا مئی مرے ہوئے بھائی کا جو بدب بدبدار ہو جاتا ہے مطلب کیسی چلتے ہیں بات بہاد و تمہ یا تو اللہ آخری میتنگ کیا تم میں سے کوئی آج میں سال کو پسند کرتا ہے کہ کھائے گوشت اپنے بھائی مرے ہوئے بھائی کا بھائی پھر مرا ہوا اور فکر حتم ہو گوشت کھانا پکڑ ہے تم ہو اس گن آتی ہے کریں گے وہ تمسیلی انداز میں اور سمر کی کباہت کو گندگی کو بیان کر رہا ہے اتنا گندا کام ہے جیسے ت نے اٹھا جیسے اٹھا بھائی طرح مرا ہوا تھا گوشت کا سڑا ہوا تھا مرشی بھائی طرح مرا ہوا تھا گوشت کا سڑا ہوا تھا دانت لگائے اور کاٹ کر کھانا شروع کیا کتنی گندگی کی بات کان پر روزہ کرنے والا ہے جیسے سننے والا, جیسے سننے والا جیسے کرنے والے کلب کا اس حفاظت خیرات میں گزرے خیرات کی لہر گزرے, گزرے. رو کا روزہ کہ جنرل کی وہ نعمتیں جو ہمارے سالہ کے بدلے میں ملنے والی ہیں ان کو بھی دھیان لائے رہا کہ روزے میں شاور کے, شاور کے عمل سے تو رکنا ہے اچاور کے خیال سے تو رکنا ہے کہ اپنی اہلیہ کی طرف اچھا کی نگاہ نہیں دیکھنی تاکہ خیال میں وہ لہر میں گزرے اور اگر تو نے اس کو تو نہیں دیکھا لیکن تو نے مور و قصور والی آیت پڑھی یا عزیز پڑی اور تیرا دھیان ہور کی طرف گیا تو یہ تیرے روح کا روزہ خطا ہو کے ٹوٹ گیا اسے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے خاص اثر جانے لائن اپنے آپ کو لگانا ہے یہ باطن کا روزہ اس طرح کا جو روزہ آدمی کو رکھنے کی تصدیق نصیب ہو تو یہ پھر تک باطن میں تقوا کی کیفیت اور قوت پیدا کرتا ہے یہ آج روزے کے بارے میں دو امال پر پتھر مکمل ہوا روزہ اس کے ذریعے سے حصول تقوا پورا نیپال اور کے ذریعے سے رمضان میں حصول فرقہ روزے کے بارے میں اسلامی گمتوں کی بمباری بھی ہوتی ہے یا کوئی آدمی کسی جگہ پر بھی ہے کسی جگہ کا افسر ہے کسی جگہ کا ذمہ وار ہے اس کی بات سنی جاتی ہے کنٹرول کر سکتا ہے گھر ہے اس کا ذمہ دار ہے اس کی بات چلتی ہے کہ روزے کے حکم کو احترام روزہ کو نافذ کریں کہ مملکات ہوٹلوں کو بند کرے کھل ملا کھانے پینے کو روکے گھروں میں اسپات کو روکیں جہاں جہاں ہیں کے کے غیر مسلم ملازم بھی کہیں کہ روزے میں نہیں بھی سکتے کہا کہ احترام رمضان میں اسلامی ملکت میں یہ سب کے ذمہ لازم ہے اور کوئی آدمی کل ملا روزہ اگر کھا رہا ہو تو اس کے بارے میں یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا مسئلہ ہے کہ اس قدر کرنا بھی جائز لیکن عام لوگ نہ کریں ایسا نہ کہیں پاس ڈاکٹر صاحب ڈال جائیں تو ماشاء اللہ تو پکو برس وقت دے آئیں اور درد دیکھا دے خود رکھ کر سکار مل سکتے یہ عوام کے لیے نہیں ہے ایسی باتوں کو حکومت وقت نافذ کرنا ہوگا کیونکہ اس کے پاس ہے اس کے کرنے سے فساد نہیں پھیلے گا عوام نافذ کرنا شروع کریں گے انار کی پھیل جائے گی فساد پھیل جائے گی تو اس لیے شریع کا نافذ کرنا عوام کی ذمہ نہیں ہے یعنی؟ یہ اسلامی حکومت کے ذمہ ہوتا ہے اسلامی حکومت نہ ہو تو ایسا گروہ لوگوں کا ہو کہ جس کی ایسی حیثیت اس ہو تو اس کی بات کو مانا جائے اس کو نہ کیا جائے وہی بات ہے تو دو چار لڑکے کہیں سارے لوگ برا مانتے ہیں وہی بات ہے ملے کے آج دس بڑے آدمی بیٹھ کر اس کو کہیں وہ جا کر کہہ رہے ہیں اور دارے کا آدمی کہتے ہیں کہ ملے کہ آدمی اس بات کو کہہ رہے ہیں سننا چاہیے اس کو ماننا چاہیے ایسے لوگوں کے زمین ٹھیک ہے نا ہمارے زمین میں ہمیں اس بات کو کرنا چاہیے ہمارے زبان سے روکنا سمجھانا آپ کسی محکمے کے افسر ہیں گراف کو کرنا ڈانڈاپٹ کرنا بجانا یہ کرنا چاہیے اگر ایسی باتیں آپ نہیں کریں گے تو معاشرے میں برائی پھیل جائے گی اور برائی غالب ہو جائے گی اور اگر خدا کھاتا برائی غالب ہو جائے تو یہ آپ کے بیٹے ہیں یہ اس کا آپ کے گربانوں کو پکڑیں گے آپ زمین پر گرائیں گے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ کہ آپ نے برباد نہ یہ نمنکر نہیں کیا تھا امر بن معروف آپ نے کر لیا تھا لیکن نہیں یہ نمنکر برائی سے روکنا آپ نے نہیں کیا جس کے نتیجے میں معاشرے میں فساد پھیل گیا تو رمضان کے بارے میں احترام ہے رمضان کا نافذ کرنا یا ہر جمہار آدمی جتنا شفاس ہو سکتا ہے ہاتھ سے یا زبان کا یہ ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ملک توفیق عطا تھا